امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ملک الموت اور اس کے روح قبض کرنے کے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ملک الموت کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی تم اس کی آہٹ محسوس کرتے ہو یا جب کسی کی روح قبض کرتا ہے تو کیا تم اسے دیکھتے ہو حیرت ہے کہ وہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے کیا وہ ماں کے جسم کے کسی حصے سے وہاں تک پہنچتا ہے یا اللہ کے حکم سے روح اس کی آواز پر لبے کہتے ہوئے بڑھتی ہے یا وہ بچے کے ساتھ شک میں مادر میں ٹھہرا ہوا ہے جو اس جیسی مخلوق کے بارے میں کچھ بھی بیان نہ کر سکے وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے